بڑھ کر چلو اپنی رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسی اسمان اور زمیں کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر امان لائے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑا فضل والا ہے